أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <صدق> تنقل <تصفيق> خير أمة أخرجت من الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن إنكر وتؤمنون بالله آگے مڑے بل نہیں بلکہ روح, روح خیبر, خیبر کی طرف, کی طرف قلعے کی, کی طرف ہے اور وہیں پر کھڑے ہو کر کے آپ سے سوال کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے میں کس بات پر لڑوں آپ نے کہا اس بات پر لڑو تمہیں مال کے لیے نہیں لڑنا دشمن سے بدلہ لینے کے لیے نہیں لڑنا خیبر پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں رہنا اور نہ ہی اپنا نام پیدا کرنے یا کسی اور کسے لڑنا ہے لڑو اس بات پر کہ وہ الا اللہ اللہ کی گواہی اور آپ نے کیا بیان فرمایا دعوت دی تمہیں مال غنیمت کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم تو تنگی میں ہیں پریشانی میں ہیں مدیرہ لوگ بھوکے رہتے اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے تمہیں پرواہ اس بات کی ہونی چاہیے کہ کون ہے جو مسلمان نبی یہ رحمت کی رحمت عام ہے مومنین کے لیے بھی کافیوں کے لیے بھی جانوروں کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی ہر ایک کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے آ آپ صلی اللہ علیہ نے اعلان فرما دیا تمام لوگوں کی جاں بخشی کی جاں بخشی اللہ علیہ عَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَتَابَهُمْ وَأَتَاهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَنَغَائِمَ كَثِيرَتَنَ يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وعدكم الله مغانم كثيره تاخذونها فعجل لكم هذه فعجل لكم هذه وكف ايدي الناس عنكم ولتكون ايه للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما بے شک اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے ان کے دلوں کا حال اسے معلوم ہو گیا اس نے ان پر اطمینان نازل فرمایا اور انہیں جلد ہی فتح دے گی اور بہت سے عمالے غنیمت بھی وہ حاصل کریں گے اور اللہ غالب ہے حکمت والا الحمد اللہ رب العالمین وصلاۃ والسلام رسول رسوله کریم اما بعد حاضرین مجلس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت و نصیحت پچیسویں کڑی کا ابھی کچھ ہی دیر میں آغاز ہوا چاہتا ہے قبل اس سے کے شیخ محترم ہمارے درمیان تشریف فرمائے پچھلی کڑی ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ پچھلے تقریباً دو ہفتوں سے اسی بات پر بات چل رہی تھی کہ صلح حدیبیہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہ فتح عطا فرمائی جس کو اللہ رب العالمین نے فتح مبین سے نوازا کہ ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی لیکن بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اس وقت سمجھ میں نہ آئی جس کو انہوں نے اپنی حزیمت جانا لیکن بعد میں واقعات کھل کر آئے تو اسی لیے مفصل طور پر سلح حدیبیہ اس کے کی اندر کیا واقعات پیش آئے اور سلح حدیبیہ اس کے کیا نتائج ہوئے صلح حدیبیہ اس سے کیا فوائد مسلمانوں کو حاصل ہوئے اس پر سیر حاصل بحث ہم نے پچھلے دو ہفتوں سے اور پچھلے دو کڑیوں میں ہم نے سنی تو حدیبیہ کے بعد کی کیا حالات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا قدم اٹھایا بادشاہوں کی طرف کیسے خطوط بھیجے اور کیا کیا کاروائیاں ہوئی انشاءاللہ تعالی یہی شیخ محترم انشاءاللہ بھی پیش کریں گے میں بلا کسی تاخیر استاذ محترم فضیلت الشیخ مقصود الحسن صاحب فیضی حفیظ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ وار دروز کی پچیسویں کڑی کا آغاز فرمائے السلام علیکم اللہ الرحمٰن الرحیم الحمد الرحمن الرحیم اللہ عالمین الرّحمان الرحیم امال ون شہد اللہ ون شہد ال مولانا محمد فتم بشیرہ ام بعد.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 لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعادكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما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 مہینے میں واپس ہوئے تھے واپس ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بڑے اہم کام کیے پہلا کام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دین کی تبلیغ تھی چونکہ آپ اپنے سب سے مشکل سب سے بڑے بلکہ آپ کے مخالفین میں اور دشمنوں میں سب سے پہل کرنے والے اور آپ سب سے بڑے دشمن قریش سے آپ فارغ ہو گئے تھے اس لیے کہ دس سال کے لیے آپس میں صلح ہو گئی تھی کہ ایک دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائیں گے دوسرا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا کہ غزۂ احزاب کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ لوگ جانتے ہیں کہ تین گروپ تھے ایک قریش کا تھا جن سے سلح ہو گئی اور دوسرا گروپ بدو قبائل کا تھا یہ قبیلے دونوں طرف تھے مدینہ منورہ کے بلکہ چاروں طرف تھے مکہ مکرمہ کے راستے میں جو پڑتے تھے وہ لوگ بھی تھے بن لحیان وغیرہ اور بنو فزارہ اور غطفان کے لوگ یہ جو مدینہ منورہ سے مشرق اور شمال کی طرف آباد تھے جس طرف ہم لوگ مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں تو آتے ہیں یہ علاقہ تھا بنو فزارہ اور بنو غطفان کا یہ لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش کا ساتھ دینے کے لیے آئے ہوئے تھے اور تیسرا کام آپ کا جو تھا وہ تیسرے گروپ یہود سے نپٹنا تھا اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا اس کی تفصیل آج کچھ آپ کے سامنے رکھی جائے گی پہلی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر جزیر عربیہ کے ارد گرد چاروں طرف پہنچ چکی تھی اور جزیر عربیہ میں تو کوئی مستقل حکومت قائم نہیں تھی البتہ اس کے ارد گرد جیسے شام ہے یمن ہے بحرین تھا عراق روم یا فارس یہ تمام لوگ یہاں پر اسلامی یہاں پر حکومتیں قائم تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خطوط لکھے جنہیں میں آگے کے لیے ٹال دے رہا ہوں دوسرا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ, وہ بدوی قبائل جو خصوصی طور پر مدینہ منورہ سے شرق اور شرق شمال میں واقع تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نپٹنا ضروری سمجھا اور اس میں بھی پیش کش انہوں نے کی ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سریہ دیبیہ سے واپس آئے تو آج جہاں پر غزہ احد ہے غزہ احد کا مشرق اور شمال کا یہ جو علاقہ تھا یہ وادیوں کا تھا جس میں درخت تھے جھاڑ تھے چراہ گاہ چونکہ وادی تھی اس لیے اس میں سبزے وغیرہ بھی اگتے تھے عمومی طور پر مسلمان اپنے جانور اسی طرف چرایا کرتے تھے بلکہ چراہ گاہ بھی بنائے تھے وہیں پر جانور کو چرواہے کے ساتھ چھوڑ دیا کرتے تھے اور وہ وہاں پر رہا کرتے تھے اور چونکہ ادھر جنگلات بھی تھے وادی کے اندر درخت بھی تھے اس لیے ادھر سے مسلمان لکڑی کاٹنے کا بھی کام کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے مدینہ منورہ تو اپنے جو اوٹ تھے چرنے والے آپ نے اس طرف اپنے ایک غلام رباح نامی کے ساتھ وہاں پر بھیج دیا اور سلمہ ابن عقوہ یہ بڑے مشہور بڑے بہادر صحابی ہیں ان صحابی کو بھی ان کی نگرانی کے لیے کیا اور کچھ چرواہوں کو وہاں پر متعین کر دیا ہوا یہ کہ فزارہ کے لوگ خصوصاً عبد الرحمان الفزاری اس نے ایک دن صبح ہونے سے پہلے پہلے اچانک چراہ پہ حملہ کیا چرواہے کو قتل کیا اور جو اونٹ مسلمانوں کے چر رہے تھے خصوصاً اللہ کے رسول صلیم کی جو ذمے داری میں تھے ان کو ہاکا کر لے کر کے چلے گئے آپ کے چرواہے اور جو نگراہ تھے رباہ رضی اللہ عنہ کو جب خبر ملی تو وہ مدینہ منورہ کی طرف بھاگے اطلاع دینے کے لیے اتنے میں سلمہ ابن اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت طلحہ عبید اللہ کا گھوڑا اسے تیار کرنے کے لیے لے کر کے فجر سے پہلے ہی آ رہے تھے اور احد کے قریب پہنچ چکے تھے بلکہ وہ بھی پار کر لیا تھا انہیں بتایا کہ آج ایسا ایسا ہوا ہے اور چرواہے کو قتل کر کے وہ اسے لے کر کے بھاگ گئے ہیں یاد رکھیے گا شاید اسی میں ایک مسلمان انصاری عورت بھی گرفتار کر کے لے گئے تھے وہ جس کا ذکر ذہن میں بات رہی تو آگے آئے گا تو حضرت سلمہ ابن اکوا نے کہا کہ ایسا کرو کہ یہ اونٹ لو حضرت طلحہ کے حوالے کر دو اور تیزی سے مدینہ منورہ جاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی اطلاع دو اور اپنے کیا کام کیے کہ ایک ٹیلے پر چڑھے اور زور کی آواز لگائی یا سباہا یعنی صبح کے وقت دشمنوں نے حملہ کر دیا ہے مدد کے لیے بھاگ کر کے آؤ یہ خاص ان کی آواز تھی یا سباہا کی کہے کہ اتنے زور سے ہم نے آواز لگائی کہ وادی گونجی ہے اور میں دیکھیے اخلاص دیکھیے اپنا گھوڑا نہیں تھا گھوڑا کس کا تھا تب نے عبید اللہ کا گھوڑے کو ان کے چباہے کے حوالے کر دیا اور اپنے پیدل ان کا پیچھا کیا اور اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالی بعد لوگوں کو بعد عجیب چیزوں سے نوازتا ہے اور یہ خود ہم نے دیکھا ہے دوڑنے میں بڑے تیز رفتار تھے سلمہ ابن اکوا یہاں تک کہ سوار کو بھی پیچھے چھوڑ دیا کرتے تھے سوار کو بھی پیچھے چھوڑ دیا کرتے تھے حضرت سلمہ ابن اکوا رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کام کیا کہ کی گھوڑے کو ان کے حوالے کر کے چرواہے کہ ان کا پیچھا کرنا شروع کیا اور بھاگتے گئے بھاگتے گئے یہاں تک کہ دہر بات اور اونٹ لے کر کے جا رہے ہیں ہر ایک کو تیزی سے نہیں بھاگ سکتے ان کو پکڑ لیا اور کیا کام کرتے تھے ان کی ہوشیاری بڑے بہترین تیر انداز تھے وہ کجاوا جو پیچھے بیٹھتے ہیں اس میں سوراخ رہتا ہے اس میں نشان لے کر کے پیچھے سے جو سوار بنو کے جا رہے تھے ان کو مارنا شروع کیا اور زخمی کرنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ بھاگ رہے ہیں اور ان کا پیچھا کر رہے ہیں جب ان میں سے کوئی گھوڑ سوار ان کی طرف پلکنا چاہتا تو ایک درخت کے کنارے پیچھے چھپ جاتے اور نشانہ لے کر کے اسے مارتے یہاں تک کہ وہ لوگ چونکہ چور کا دل جانتے ہیں چھوٹا ہوا کرتا ہے جو چور ہوتا ہے اس کا دل چھوٹا ہوا کرتا ہے وہ تو ایسے ہی خوف کھائے تھے کہیں مسلمان پہنچنا ہے مسلمانوں کا روپ ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا وہ بھاگے جا رہے ہیں ان کا پیچھا کر رہے ہیں تیر چلا رہے ہیں کسی کو زخمی کر رہے ہیں کسی کے اونٹ کو مار رہے ہیں کسی کو اس طریقے سے کہتے ہیں یہاں تک کہ سورج نکلنے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے جانوروں کو چھوڑا لیا اس لیے کہ سب کو لے کر کے ان کے لیے بھاگنا مشکل تھا کہا سورج نکل رہا تھا تو وہ ایک وادی پر کے اندر سے آ, گزرنا شروع کیے اب وادی چونکہ تنگ تھی اس لیے میں کیا کام کیا تیزی سے پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا میں اور پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کر کے اب اپنے تیر کو بچانے کے لیے میں ان پر پتھر پھینک کر کے مارنا شروع کیا پھر وہ بھاگے پھر میں ان کا پیچھا کر رہا ہوں یہاں تک کی سارے اونٹوں کو ہم نے چھوڑا لیا جتنے تھے اور کپڑے بھی چھوڑے یہاں تک کی تیس نیزے اور تیس چادریں بھی وہ چھوڑ کر کے گئے اپنے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اور کہا جو سامان مجھ پر ملتا, مجھے ملتا اس پر میں بطور علامت کے کوئی پتھر وغیرہ رکھ دیتا کہ اللہ کے رسول سر تک معلوم ہو کہ یہ میرا چھینا ہوا سامان ہے کہا یہاں تک کہ جب چاسٹکا وقت ہوا اور اس درمیان میں تقریباً پینتیس کلومیٹر وہ چلے تھے وہ بھاگ رہے تھے پینتیس کلومیٹر یا پچیس کلومیٹر تک انہوں نے پیچھا کیا اب وہ دیکھے کہ یہ شخص سے ہمارے پیچھے نہیں ہے تو ایک جگہ وادی میں بیٹھ کر کے وہ کچھ کھانا شروع کیے اور بلکہ ادھر سے ان کی مدد کے لیے کچھ لوگ آئے انہیں کھانا کھلانے کے لیے ناشتہ کرنے کے لیے وہاں پر بیٹھے اس لیے چلتے چلتے, چلتے تھک گئے تھے کہتے سلمہ ابن اکوا کہتے ہیں کہ میں پہاڑ کے اوپر جا کر کے بیٹھ گیا لیکن کافی اونچا تھا تو جو آدمی ان کو لیے کھانا وغیرہ لے کر کے ادھر سے پانی وغیرہ لے کر کے آیا تھا वो کہتا وہ کون بیٹھا ہوا ہے کہا کہ یہ پتا نہیں کون شخص ہے صبح ہی سے بور ہی سے رکھ دیا ہے ہمارا سامان بھی چھین لیا اور ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے تو کہا کہ تم لوگ بےوقوف ہو اس کو پکڑ نہیں سکتے چار آدمی کو چار آدمی کو بھیجو کہا جب میرے طرف چڑھنا شروع کیے ساتھیوں بڑا لمبا قصہ ہے خدوی کے بیان کر دا صحیح مسلم شریف میں لیکن مختصر کر رہا ہوں کہ میری طرف چہنا شروع کیے اور اتنے اوپر پہنچ گئے کہ میری آواز ان تک پہنچ سکتی ہے تو ہم نے کہا تو مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں کہا کہ نہیں کہا میں سلمہ ابن اخوا ہوں اس کا مطلب ان کی بہادری ان کی تیز رفتاری مشہور تھی لوگوں میں اسی لیے کہ میں کوئی تیر مارتا تھا تو کہتا تھا ابن الخذا انب نو ابن الاقوائی ری یہ دیکھو میں ابن اکوا ہوں اور آج جس کی ماں نے دودھ پلایا ہے آئے میرے مقابلے کے لیے کہا کہ جب چار اتنی دور اوپر چڑھ گئے کہ میں وہ میری آواز سن سکتے تھے تو ہم نے کہا تم پہچانتے ہو میں کون ہوں انہوں نے کہا کہ نہیں کہا میں ابن اکوا ہوں اور تم جانتے ہو کہا اگر تم جانتے ہو کہ تم میں سے کوئی اگر میرا پیچھا کرے گا تو مجھے نہیں پکڑ پائے گا میں اتنا تیز بھاگتا ہوں کہ میرا پیچھا کرے گا تو لیکن میں اگر کسی کا ہم نے اگر کسی کا پیچھا کیا تو میں اسے پکڑ لوں گا لہذا خیر اسی میں ہے تم لوگ واپس چلے جاؤ کہا خیر وہ لوگ اونچے نکلے اور وہاں سے اپنا جو کچھ کھایا آگے بڑھے تو ایک چشمے پر پہنچ کر کے پانی پینا چاہے اور میں وہاں سے ان کا پیچھا کرنا شروع کیا انہیں مارنا شروع کیا پانی کا ایک قطرہ بھی انہیں پینے نہیں دیا اتنی دیر میں میں دیکھتا ہوں کہ درختوں سے حرکت ہو رہی ہے تو میں سمجھ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر کے پیچھے پہنچ گئے ہیں کہا سب سے پہلے حضرت اکرم صدی پہنچے اس کے بعد ابو قطع پھر اس کے بعد مقداد ابن امر پہنچے حضرت اخرم میرے پاس پہنچتے ہیں اتنے میں ان کا سردار اجینا ابن خشم بھی پہنچ گیا تھا اور یعنا ابن حسن بھی پہنچ گیا تھا اور عبد الرحمن الفزاری وہ سارے کے سارے ان کے سردار پہنچ گئے تھے اس لیے کہ انہیں لوگوں نے بھیجا تھا کہ جا کر کے لوٹ کر کے لے آؤ اور آگے, آگے بڑھ کر کے ان سے استقبال کرنا چاہتے تھے تو کہا حضرت اخرم جب آگے بڑھنا چاہے تو ہم نے ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی کہاں جاؤ گے تو حضرت اخرم نے کہا کہ اے سلمہ تم اللہ اور آخر یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہو کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ جنت حق ہے اور جہنم حق ہے اگر تم اس پر ایمان لے آتے ہو تو میری اور شہادت کے راستے میں حائل نہ بنو چنانچہ کہتے ہیں ان کے اس واسطہ دینے پر ہم نے اسے چھوڑ دیا اور ہمارا ساتھ انداز نہیں کیا ہمارے ساتھ کا آگے بڑھ کر کے عبد الرحمان فضائی کے اوپر حملہ کیا اور ہوا یہ کہ وہ گھوڑے پر تھا اور یہ بھی تھے پہلے مارا اس کے گھوڑے کی کوچ کٹے تاکہ نیچے اترے اور ہم اس سے مقابلہ کریں لیکن اس نے بھی چالاکی کیا اس کے گھوڑے کو کوخمی کر دیا لیکن اس نے دور سے ان کے اوپر نیزہ مارا تو اخرم اسدی کیا ہے وہیں پر دھیر ہو گئے شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ لیکن اتنے بھی ابو خطادہ نے آگے بڑھ کر کے عبد الرحمان فضاری کو قتل کیا اور ان کا گھوڑا لے کر کے چلے آئے اللہ حال اس طریقے سے آگے بڑھے اور اتنے میں نبی کریم صلی اللہ وسلم پہنچ گئے تھے تو اب دوپہر کا وقت ہو رہا تھا اور وہ لوگ ہم سے آگے نکل گئے اس چشمے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے ہم نے بھگایا تھا وہاں پر پہنچے تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس میں سے سو سواروں کو اپنے ساتھ لے لوں اس لیے کہ آپ پانچ سو سواروں کے ساتھ وہاں پر پہنچے تھے میں سو سواروں کو لے لوں تو ان کے پاس ایک جانور بھی نہیں دوں گا ان میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا آپ وسلم مسکرائے کہا کہ تم اتنی ہمت رکھتے ہو اتنی تھکنے کے باوجود بھی کہا اے اللہ کے رسول بالکل میری ہمت ہے میں آگے بڑھنے کے لیے تیار ہوں آپ نے کہا اذا ملکت تفجا جب تمہیں قدرت مل گئی ہے تو آپ رحمت کا معاملہ کرو تمہارا جو مقصد تھا اپنے جانوروں کو لیا ہے، انہیں ہرا دیا ہے، اب آگے بڑھ کر کے ان کے قتل سے کیا فائدہ ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی پر انہی اونٹوں میں سے جو ان کا چھینا ہوا تھا ایک اونٹ کو دبا کیا اور صحابہ اکرام کھائے اور واپس آ گئے حرتے سلما ابن القوا بیان کرتے ہیں کہ ابھی تین دن ہی ہمیں پہنچے ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غدوے خیبر کے لیے اعلان فرما دیا کتنا تین دن لیکن غد خیبر کے ذکر سے پہلے ابھی جو اس عورت کا ذکر آیا تھا اس کا ذکر کر دوں کہ جو جانور شاید یہ واقعہ اسی جنگ کا ہے یا کسی اور جنگ کا بعد علماء نے اسی جنگ کا واقعہ لکھا ہے اور بعد علما نے کسی اور کا ہے. ہوا یہ تھا کہ کافیوں نے جو سامان لیا تھا ایسا مقصد ایک طرف نہیں گئے تھے یہ تو یہ تھے اور کچھ لوگ اس قیدی کو لے کر کے جو عورت کو حتح ابو کی بیوی تھیں انصاریاں تھیں حتح ابو در کی بیوی انہیں اور بعد اونٹوں کو لے کر کے دوسری طرف نکل گئے جس طرف سلمہ ابن اکوا نہیں جا پائے اور راستے میں جا کر کے وہ لوگ وہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے کہ تھوڑا سا انہیں غافل پا کر کے وہ عورت وہاں سے صحابیہ جو تھی وہ نکل پڑی سو رہے تھے سارے کے سارے رات میں اور جس اونٹ کے پاس جاتی سواری کے لیے وہ اونٹ بلبلانا بھیل شروع کر دیتا اور ان اونٹوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی الغبا بھی تھی العبا کے بارے میں مشہور تھا کہ اس سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا تھا اس اونٹنی سے آگے کوئی بڑھتا نہیں تھا جب اس کے پاس پہنچی تو اس نے آواز نہیں کیا چنانچہ وہ اس اونٹ کے اوپر بیٹھتی ہیں اور بیٹھ کر کے اسے ہانکا کا اور لے کر کے آگے بڑھیں اب آہستہ آہستہ ان کو خبر مل گئی کہ ہاں بھائی وہ تو اس لیے کہ ظاہر بات جو, جو تھے تو ہوشیار بھی رہے ہوں گے لیکن اللہ نے ان کی نظروں پر پردہ ڈالا اور انہیں موقع مل گیا اب پیچھا تو کیے لیکن چونکہ اونٹنی بڑی تیز رفتار تھی اس لیے اسے پکڑ نہیں پائے تو جس درمیان بھاگ رہی تھی وہ اونٹنی انصاریہ عورت نے کہا کہ اے اللہ تعالی اگر تونے مجھے نجات دے دیا کافروں سے تو میں اس اونٹنی کو تیرے راستے میں ذبح دوں گی. اس اونٹنی کو تیرے راستے میں ذبا کر دوں گے چنانچہ وہ جب بھاگ کر کے نبی کریم کے پاس پہنچی اور سارا ماجرا بتایا تو آپ نے فرمایا کہ نے اس کا بدلہ بہت برا دیا ہے اسی اونٹنی کو اللہ نے تجھے نجات دیا اور تجھے دبا بھی کرنا چاہتی ہے آخر تجھے نجات کس سے ملی ہے اسی اونٹی سے ملی ہے نا اور سے کیا بدلہ دے رہی کسے ذبح کرے گی آپ نے فرمایا لا نظر فی معصیت اللہ ولا فیما لا یمل العبد ایک مسئلہ آپ نے بتایا کہ اگر کوئی آدمی کسی گناہ کے کام کی نظر مان لے تو اس کو پورا نہیں کیا جائے گا یعنی اگر کوئی نظر مان لیتا ہے کہ میں اپنے فلاح بھائی سے بات نہیں کروں گا تو یہ نظر پوری نہیں کی جائے گی اگر کوئی آدمی نظر مانتا ہے کہ گناہ کا کام میں یہ گناہ کا کام کر کے دکھاؤں گا فلا کے گھر کو اجاڑ کر کے فلاح کے درمیان اختلاف پیدا کریں کوئی بھی گناہ کا کام نہ کام تو اس کا پورا کرنا جائز نہیں ہے البتہ کفارا قسم کا دینا پڑے گا قسم کا فارا تو آپ نے فرمایا کہ گنا کے کام کے اگر کوئی آدمی نظر مانتا ہے تو اسے پورا نہیں کیا جائے گا اور نہ وہ نظر پوری کی جائے گی جس کا انسان مالک نہیں ہے تو اس کی مالک نہیں ہے لہذا اس اونٹنی کا دبا کرنا بھی تیرے لیے جائز نہیں ہے اللہ کل نبی کریم صلیم اس جنگ سے واپس ہوئے تو تیسرا آپ کا جو کام تھا یہود سے نپٹنا اس لیے کہ آپ لوگ سیرت کے درس میں جو حاضر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جمدینہ منور آئے معاہدہ کیا تھا کہ ہم مل کر کے اس کی طرف سے دفاع کریں گے آپ کے خلاف دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے آپ کے خلاف کسی کا ہم ساتھ نہیں دیں گے یعنی بہت سے معاہدے ہوئے تھے لیکن یہ لوگ غزوئے بدر کے بعد ہی سے اپنی شرارت کے اوپر اتر آئے لہذا غزوئے بدر کے بعد آپ نے مدینہ منورہ سے کس کو بھگایا تھا یہود کے کس قبیلے کو جی بنو قینو کو بنو قینو کو غزوئے حد کے بعد کسے بھگایا آپ نے بنو نظیر کو بنو نظیر کے جو بڑے بڑے سردار تھے ہو ابن اخطب سلام ابن مشکس اس قسم کے لوگ یہ جا کر کے خیبر میں آباد ہو گئے تھے کہاں آباد ہوئے تھے خیبر میں اور خیبر کو اپنا مر چونکہ سردار تھے عالم تھے لہذا سارے خیبر کے لوگ ان کے تابع فرمان ہو گئے تھے اور انہی لوگوں کی کوشش سے غزب احداب احزاب پیش آئی تھی انہی لوگوں کی بدماشی سے یہاں تک آپ لوگوں نے سنا ہوگا ہم نے یہ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی کہ یہ لوگ یہ لوگ خاص طور پر ابو رافیڑ سلام ابن حقیق یہ بنو غطفان کے پاس جا کر کے اس سے وعدہ کرتا ہے کہ ایک سال کی پوری پیداوار جو خیبر کھیت میں ہم دینے کے لیے تیار ہیں تو ووٹ کھڑے ہو ان کے خلاف اور ہوئی ابن اختب اور دوسرے لوگ مکہ مکرمہ گئے اور قریش کو آپ کے خلاف تیار کیا اور اسی کے نتیجے میں غد احداب پیش آئی کہ مدینہ منورہ پر کتنے لوگ اکٹھا ہو کر قید کرنے کے لیے دس ہزار کی فوج آئی تھی دس ہزار کی فوج جبکہ شاید مدینہ منورہ کی آبادی مسلمانوں کی عورت بچے سب ملا کر کے دس ہزار نہ پہنچتے رہے اس وقت سوچے کتنا خطرناک مرحلہ تھا اور یہ ساری بدماشی کس کی تھی یہود کی جو خیبر میں آباد تھے لہذا ان سے بھی نپٹنا ضروری تھا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قریش سے ایک طرح سے مطمئن ہو گئے تھے اور بنو فزارہ اور بنو غطفان وغیرہ کا پیچھا آپ نے کیا تھا لہذا جو سب سے بڑے خطرناک سانپ تھے ان سے نپٹنا ضروری تھا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محرم سات ہجری میں یا اس کے کچھ بعد یا اس کے کچھ بعد آپ نے خیبر پر حملہ کرنے کا اعلان فرما دیا خیبر مدینہ منورہ سے ایک سو کلومیٹر کی دوری پر شمال کی طرف واقع ہے اور یہ بڑا زرخیز علاقہ ہے کھجور اور جو اور جیہ وغیرہ وہاں پر بڑی بہترین بڑا اچھا پیدا ہوا کرتا تھا اور یہود وہاں پر آ کر کے اسی لیے آباد ہوئے تھے دیکھیں یہود جب جزیر عربیہ میں آئے تھے پورے جزیر عربیہ میں نہیں پھیلے تھے انہی جگہوں پر آباد تھے جہاں کھجور کی کھیتی ہوا کرتی تھی کیوں اس لیے کہ وہ لوگ اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہوا پاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ سلام کی تعریف میں کہ آپ ایسی جگہ پر ہجرت کر کے آئیں گے جہاں کھجور کے باغات ہیں اسی لیے وہ اولا میں آباد تھے فدک جسے آج الحایت کہا جاتا ہے وہاں آباد تھے مدینہ منورا آ کر کے آباد ہوئے تھے اور خیبر میں آباد ہوئے لیکن ان کا سب سے بڑا مرکز جو ہے وہ مدینہ منورا اور خیبر تھا مدینہ منورا اور خیبر تھا اس کے بعد ان کا تیسرا جو مرکز تھا بڑا وہ الولا کے علاقے میں اور فدک کے علاقے میں تھا لیکن جہاں پر بڑے ان کے مالدار عالم اور جنگجو لوگ آباد تھے وہ یہی دو جگہ تھی تو مدینہ منورہ سے ان کے سردار نکلنے کے بعد خیبر میں گئے اور خیبر کو اپنی بدماشی کا اڈا بنا لیا خیبر اس لحاظ سے بھی بڑا اہم تھا کہ خیبر میں بہت قلعے پائے جاتے تھے جس میں سے سات قلعے تو بڑے مشہور تھے خیبر دو حصوں میں بٹا ہوا تھا نفاح اور طبا نتا میں پانچ قلعے تھے جو بڑے مشہور تھے اور بڑے مضبوط قلعے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ بھی کیا تھا وعدہ کیا تھا کیا وعدہ کیا تھا لقدرد ان تحت شاجراتی فالی معافی قلوب فانزل السكينة عليهم وآصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة اللہ تعالی ان مومن سے راضی ہو گیا جو درخت نیچے آپ سے بیعت کرتے ہیں ان کے دلوں کے اندر جو اخلاص اور جو سچائی ہے اللہ نے جانا لہذا انہیں قریب کی فتح عطا کیا یعنی یہ سنہ ابیہ و مغانم کثیرا تا یاخذونها اور بہت زیادہ مال غنیمت اور بہت زیادہ مال غنیمت جو وہ لیں گے اس مال غنیمت کو اللہ تعالی نے جلدی ان کے سامنے پیش کر دیا اس مال غنیمت سے اشارہ کس کی طرف تھا خیبر کی فتح کی طرف تھا خیبر کی فتح کی طرف تھا لطت صدق اللہ رسول رویہ بلحق کی لطت حن المسد الحرام انشا اللہ محلقین مقصرین لا تخافون۔ فریبا اللہ تعالیٰ نے رسول کے خواب کو سچا کر دکھایا وجد حرام میں داخل ہوں گے کچھ لوگ طواف کر رہے ہوں گے کچھ لوگ اپنے بالوں کو کٹائے ہوں گے کچھ لوگ اپنے بالوں کو چلائے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سکینت نازل کیا واسا اور اس سے پہلے مندونی نظالی کا اس سے پہلے کس سے یعنی اس خواب کے سچہ ہونے سے پہلے اللہ تعالی انہیں ایک فتح عطا کرے گا اسی لیے غزوئے خیبر نبی کریم وسلم کے عمرہ کرنے سے پہلے پیش آیا ہے اس کے بعد آپ نے آپ نے محرم میں اور سفر میں خیبر کو فتح کیا نا اور دلکادہ کے مہینے میں جا کر کے آپ نے عمرہ کیا ہے مجعل اندو نظال فتح اس سے پہلے کیا بنایا اللہ ایک قریب کی فتح کی تو کہنے کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب سلح ادے کے بعد سورہ الفتح نازل فرمائی تو وہاں مسلمانوں کو خوشخبری دے دی تھی کہ تمہیں بہت زیادہ مال غنیمت ملنے والا ہے اور صحیح ملا ہے صحیح بخاری شریف میں روایت ہے رتی عائشہ رضی بیان فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے ہم پیٹ بھر کر کے کھجور ہمیں کھانے کو کب ملی ہے جبکہ خیبر فتح ہوا ہے تو کہا جب خیبر فتح ہوا تو ہم پیٹ بھر کر کے کھانا کھایا کرتے تھے تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر دشمنوں سے نپٹنا تھا کیوں اس لیے کہ جس طریقے سے وہ غزاب میں کافروں کو ابھار کر کے مسلمانوں کے خلاف آئے تھے کوئی بعید نہیں تھا کہ دوبارہ مسلمانوں کے خلاف وہ اٹھ کھڑے ہوں لہذا ان سے لپٹنا ضروری تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے تب اللہ تبار تعالیٰ نے فتح جب نادر فرمائی تھی یہ خوشخبری دے دی تھی کہ آپ کو بہت زیادہ مال غنیمت اور ایک فتح حاصل ہونے والی ہے اور وہ فتح کون تھی غزوئے خیبر کی فتح چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا لیکن آپ نے اعلان میں یہ بات رکھی کہ جو آدمی صلح حدیبیہ میں شریک ہوا تھا وہی ہمارے ساتھ جائے گا دوسرا ہمارے ساتھ نہیں جائے گا کیوں اس لیے کہ سلح حدیبیہ میں بعد بدوی قبائل اور منافقوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا تھا سے مخلفون سیک الکل مخلفون امن آرا بھی شلط نہ ام والون و اہلونا آپ جب واپس جائیں گے سلح ادے بیا کے بعد تو انقریب منافقین کیا کہیں گے شغلتنا نہ ام ہمارے مال نے اور ہمارے بچوں نے ہمیں مشغول کر دیا ورنہ ہم تو آپ کے ساتھ جہاد کے لیے جانا چاہتے ہی تھے ہم تو آپ کے ساتھ نکلنا چاہتے ہی تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بات نہیں ہے بڑ تم ون سوئی و تم قو ممبرا بلکہ تم برا گمان رکھتے تھے تم یہ سوچتے تھے کہ یہ چودہ سو قریش کیسے لڑ پائیں گے قریش تو انہیں پیس کر کے رکھ دیں گے تم نے رسول کے بارے میں اللہ کے بارے میں بدگمانی سے کام لیا تھا یہ تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کے لیے نکلنے لگے تیاری کیے تو آپ نے منافقین کو منع کر دیا تھا لہذا خیبر میں صرف چودہ سو ہی لوگ تھے جو حدیبیہ میں شریک تھے یا سولہ سو تھے بعد ان لوگوں کو جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلح حدیبیہ میں آپ انہیں نہیں لے کر کے گئے تھے اس لیے مدیا منورہ کی ذمہ داری بھی سونپنی تھی یا سولہ سو لوگ تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کر کے نکلے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی بڑی مشہور ہیں اس پر مستقل کتابیں بھی لکھی گئی ہیں خیبر مدینہ منور شمال کی طرف ہے خیبر مدینہ منورہ سے شمال کی طرف ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق بلکہ شمال شرق کا راستہ استعمال کیا اختیار کیا جو راستہ آج ہاں ہم لوگ چلتے ہیں اور ہناکیا کی طرف آتا ہے ہناکیا پہنچنے کے بعد اسی کلومیٹر پھر آپ نے شام کا راستہ لیا تھا اس کی دو حکمت تھی ایک حکمت تو یہ تھی کہ خیبر والوں کو اطلاع نہ ہونے پائے کہ لوگ ہماری طرف آ رہے ہیں اس لیے کہ اگر خیبر جاؤ تو آپ کس ساتھ سے آتے شام کا راستہ اختیار کرتے لیکن آپ نے نجد کا اور عراق کا راستہ اختیار کس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا رخ ہماری طرف نہیں ہے ایک چیز دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی خطرہ تھا کہ بنو غطفان کے لوگ جو مدینہ مورورہ سے مشرق میں اور شرق میں آباد ہیں یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خیبر والوں کی مدد کے لیے پہنچ جائیں لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف پہلے نکلے کہ اس طرف سے ہو کر کے جائیں تاکہ ان کا راستہ ہم روکے رہے چنانچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے ایک دن صبح کو بھور کے وقت خیبر کے قریب پہنچ گئے آپ نے خیبر کے قریب وہاں پر رات میں ڈیرا ڈالا فجر کی نماز بالکل بھور میں پڑھی اور خیبر والے لوگ ابھی مطمئن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی چودہ سو صاحب کرم تعداد لے کر کے یا سولہ سو آپ نے خیبر کے سور کے پاس جا کر کے پڑاؤ ڈالا وہ لوگ مطمئن تھے لہذا ان لوگوں نے کیا کام کیا کہ کی صبح کو جس طریقے سے اپنے برتن اور اپنے ہنسوے اور اپنے اوزار وغیرہ لے کر کے کھیتوں میں نکلنا چاہتے ہیں جیسے ہی دروازہ کھلا, کھلا شہر پنا ویسے ہی آف صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سامنے دکھائی دی وہ شور کرنے لگے محمد الخمیس محمد الخمیس اللہ صلی علی محمد محمد فوج لے کر کے آگئے ہیں محمد فوج لے کر کے آ محمد فوج لے کر کے آ, کر کے آ اس لیے کہ فوج کو خمیس کہتے خمیس پانچ آتا ہے نا اس لیے کہ فوج کو عمومی طور پر اس وقت پانچ حصوں میں بانٹا جاتا تھا دایا حصہ بایا حصہ بیچ کا حصہ اور آگے کا اور پیچھے کا حصہ یہ تین پانچ حصوں میں فوج کو بانٹا جاتا ہے اس لیے اسے خمیز کہا کرتے تھے تو ان لوگوں نے کہا کہ محمد والخمیس اللہ وسلم یعنی محمد کیا ہے فوج دے کر کے لیکن ان لوگوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہر پناہ میں داخل ہو گئے شہر میں تو داخل ہوئے لیکن ان لوگوں نے جلدی سے قلعے کے دروازے بند کر لیے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا یہ کہ مسلمانوں کو دشواری تو پیش آئی لیکن اللہ تعالی کے فضل سے قلعے پر قلعے فتح, ہونے گئے فتح ہوتے گئے قلعے پر قلعے فتح ہوتے گئے اور چند ہی دنوں میں مسلمانوں نے خیبر کے علاقے نطاح جو سب سے مضبوط تھا اور زیادہ قلعے تھے آپ نے اسے فتح کر لیا جب وہ قلعے فتح ہو گئے تو کوتعبہ جو دوسرا علاقہ خیبر کا تھا آپ نے ان کا محاصرہ کیا تو ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیا اس لیے کہ جب دیکھے کہ جو ہم سے زیادہ لوگ ہیں اور مضبوط علاقے ہیں وہ فتح ہو گئے تو ہم کہاں سے مقابلہ کریں گے اس طریقے سے خیبر کا بڑا بہت بڑا حصہ کس سے فتح ہوا جنگ سے اور دوسرا حصہ کس سے فتح ہوا آپس میں سنح سے ساتھیوں آگے بڑھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ بعد حادثات کا ذکر کر دیا دیکھیے قلعوں کی فتح کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا حالانکہ سیرت کی کتابوں میں بڑی تفصیل لکھی ہے لیکن صحیح روایات میں مجھے کوئی تفصیل نہیں مل سکی اور میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ سیرت کے واقعات کے بیان میں انہیں روایات پر اعتماد کیا جائے جو صحیح ہیں البتہ متفرق بعد حادثات ملتے ہیں مثال کے طور پر سب سے پہلا قلعہ مرخین جو لکھتے ہیں وہ قلعہ نائم تھا اور خیبر کے بڑے جنگجو بلکہ ایک پہلوان مرحب جو سب سے بڑا پہلوان مانا جاتا تھا اس کا ایک قلعہ تھا مسلمانوں نے اس کا جب محاصرہ کر لیا تو مسلمانوں کو کافی دقت پیش آئی شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. مسلمان گئے بڑی کوشش کی اور قلعہ فتح نہیں ہوا دوسرے بار جھنڈا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گئے مسرت احمد کی روایت ہے بڑی کوشش ہوئی لیکن کلا نہیں ہوا ادھر سے مسلمان بھی تنگ ہیں ادھر سے وہ بھی محاصرے سے آہستہ آہستہ تنگ آ رہے ہیں تیسری بار آپ نے کہا آج میں جھنڈا ایک ایسے شخص کو کل میں جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں ہر صحابی کی خواہش تھی کہ کاش کے مجھے کل جھنڈا مل جائے لیکن صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا کہ علی کہاں ہے ان کو بلا کے لے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہیں بلایا گیا حضرت علی رضی اللہ لوگوں نے کہا کہ ان کی آنکھ آئی ہوئی ہے آنکھ میں تکلیف ہے آپ نے کہا انہیں بلاؤ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ بلایا گیا آپ نے ان کے آنکھ میں اپنا لاب مبارک لگا دیا جس سے ان کی آنکھ درست ہو گئی آپ نے انہیں جھنڈا دیا علم دیا اور کہا کہ انفض برسلک سنبھل کر کے جاؤ یہاں تک کہ اس میدان میں جا کر کے ٹھہرو جو ان کا میدان ہے آ, یہود کا حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے آگے بڑھے اور پیچھے مڑے نہیں بلکہ روح خیبر کی طرف قلعے کی طرف ہے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 جو دنیا کے ہر قانون کے لحاظ سے قابل گردن زدنی تھی معاف کرنے کے لائق نہیں تھی لیکن اللہ کے سن کیا بیان فرمایا تمہیں مال کے لیے نہیں لڑنا ہے دشمن سے بدلہ لینے کے لیے نہیں لڑنا ہے خیبر پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں لڑنا ہے اور نہ ہی اپنا نام پیدا کرنے یا کسی اور کا کسے لڑنا ہے لڑو اس بات پر کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول کی گواہی دے دیں اور آپ نے کیا بیان فرمایا دعوت دی يحدي اللہ بیک رجن خیر تمہیں مال غنیمت کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم تو تنگی میں ہیں پریشانی میں ہیں مدیرہ میں لوگ بھوکے رہتے اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے تمہیں پرواہ اس بات کی ہونی چاہیے کہ کون ہے جو مسلمان ہو جا رہا ہے لائن اللہ بیک واحدن اگر تیرے ذریعے اللہ تعالی ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے یعنی مطلب کیا تھا خیبر والوں کا مسلمان ہو جانا اس سے بہتر ہے کہ خیبر کے مالے خیبر سے مال غنیمت ہمیں ملے اور خیبر ہمیں فتح کے طور وہ ملے نہیں یہ لوگ مسلمان ہو جائیں خیبر ان کے حوالے کر دینا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا گئے اور چونکہ وہ لوگ بھی تنگ آ چکے تھے لہذا ان کا بڑا پہلوان مرحب باہر آتا ہے اور کہتا ہے خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں ہتھیار اٹھانا جانتا ہوں جب جنگ چھڑتی ہے تو میرے جوہر لوگ دیکھتے ہیں ہر ہی کوئی مقابلے کے لیے سلمہ ابن اکوا کہتے ہیں کہ میرے چچا عامر رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے اور عامر کے بارے میں ہوا یہ ساتھیوں کہ راستے میں جب جا رہے تھے تو وہ شاعر بھی تھے وہ شاعر بھی تھے ظاہر بات راستہ چلتے چلتے تھوڑی سی لوگوں کو اکتاحٹ ہوتی ہے تو کچھ ذکر اداکار کے علاوہ اس قسم کی باتیں بھی لوگ چاہتے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ عامر سناؤ بھائی جس سے راستہ کٹے تو انہوں نے کچھ دینی اشعار پڑھنا شروع کیا ان کی آواز جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو کہا رحمہ مح اللہ اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے صحابے کرام سمجھ گئے کہ اس مہم میں عامر شہید ہونے والے ہیں کیوں جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اور مغفرت کی دعا کر دیں وہ شہادت سے سرفراز ہوتا تھا لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان, سے ان بہادر ہیں یہ پہلوان ہیں ان کی درازی عمر کے لیے دعا کیجئے آپ اور آپ کو یاد ہوگا پچھلے درس میں ہم نے بتایا تھا کہتے عامر رضی عنہ اسی کافروں کو اکیلے پکڑ کر کے لے آئے تھے اسی کافروں کو کے موقع پر اکیلے پکڑ کر کے لے آئے تھے تو ایسے پہلوانوں کی ہمیں ضرورت ہے ابھی جہاد جاری ہے دعا کیجیے لیکن نبی کریم وسلم خاموش رہے تو اب صحاب کرام کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ ہاں یہ شہید ہونے والے ہیں تو جب اس نے دعوت دی اس نے دعوت دی تو حضرت سلمہ ابن عامر ابن عامر تو آگے بڑھے حضرت سلمہ ابن اکوا کے چچا آگے بڑھتے ہیں اس سے ہتھیار بازی ہونے لگی حضرت سلمہ ابن حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑ رہے تھے کہ مرحب نے اتنے زور کا وار کیا کہ انہوں نے ڈھال پر روکا تو اور اس کی تلوار ڈھال کو کاٹتے ہوئے اس میں پھنس گئی حضرت سلمہ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر کے اپنے تلوار سے اسے چونکہ بڑی تلوار چھوٹی تمہار اس کو پر حملہ کرنا چاہا لیکن وہ بھی کھلاڑی تھا اس نے پیترا بدل کر کے دور گیا اور وہ تلوار افلٹ کر کے حضرت عامر رضیتوں کے پڈلی کو کاٹ دیا اس نے اور یہی چیز ان کے انتقال کا سبب بن گئی ہے لیکن وہ بھی پہلوان تھا جب دیکھا کہتے عامر زخمی ہو گئے تعرض نہیں کیا پھر اس نے دوبارہ مقابلے کا چیلنج کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے کے لیے آئے اور تھوڑی ہی دیر میں اس کا خاتمہ کر دیا بعد روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد اس کا بھائی حارث مقابلے کے لیے نکلا تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالان ہو وہ اٹھے اور اس کو قتل کر دیا اب اس طریقے سے قلعے والوں نے دیکھا کہ ہمارے دو پہلوان ہیں اب قلعے والے سنبھل نہیں پائے تھے کہ مسلمانوں نے حملہ کر دیا اور قلعے میں داخل ہو گئے یہاں پر بتا دوں یہ جو یہاں پر بہت مشہور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعے کا دروازہ اکھاڑ لیا تھا اس سے لڑتے رہے اور اتنا مشہور دروازہ تھا کہ اتنا وزنی تھا کہ بعد میں پچیس یا چوبیس مسلمان اس سے اٹھانا چاہے نہیں اٹھا سکے یہ بات سراسر جھوٹ اور غلط ہے حضرت علی کی بہادری کا کوئی مرکر نہیں ہے لیکن بہادری کا یہ معنی نہیں کہ جھوٹے واقعات ان کی طرف منسوب کیے جائیں علا کل حال جو دروازے کو اکھاڑنے اور اسے لے کر کے ڈھال کا کام کرنے کا ہے یہ قصہ کیا ہے جھوٹا ہے محرقین کے نزدیک اور محدثین کے نزدیک وہ صحیح نہیں ہے علا کل حال جب قلعۂ نائم فتح ہو گیا تو قلعۂ نائم سے یہودی جنگجو بھاگ کر کے قلعہ ساب کے اندر منتقل ہو گئے مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کیا اس کے محاصرہ کے وقت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈہ حضرت حباب ابن المنظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا وہ گئے تین دن تک جاری رہا کچھ لوگ باہر نکل کر کے مقابلے کے لیے بھی آئے لیکن آخر میں وہ مجبور ہو کر کے وہ قلعے کو چھوڑ کر کے قلعے زبیر کے اندر وہ آگے بڑھ کر کے منتقل ہو گئے قلعہ زبیر عجیب تھا یہ اور اس کے اندر لوگوں نے کھانے پینے کا اتنا سامان جمع کر رکھا تھا کہ سال بھر کے لیے لوگوں کو کافی ہوتا اور ان دونوں قلعوں سے جو جنگجو بھاگ کر کے گئے تھے وہ بھی اس کے اندر اپنا گزی تھے مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا محاصرہ کیا ایک دن گزرا دو دن گزرا تین دن گزرا لیکن اس قلعے کے فتح ہونے کی کوئی صورت نہیں نکل رہی تھی لیکن جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے ہوا یہ کہ انہی میں کا ایک یہودی اس لیے کہ بہت سے یہودی مسلمان ہونا چاہتے تھے انتظار کس کا کرتے تھے اپنے سرداروں کا تبھی تو حدیث شریف میں ہے نبی سر نشاد فرمایا کہ اگر میرے اوپر دس یہودی ایمان لے آ لے وہ جو ان کے علماء تھے دس یہودی مجھے نبی اللہ کا نبی مال لے میرے اوپر ایمان لے آئیں تو دنیا میں کوئی یہودی نہیں رہے گا جو اسلام لائے بغیر باقی رہے گا تو بہت سے لوگ اپنے علماء اپنے مفتیوں اور اپنے چوہدریوں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں کی اگر وہ نیک کام کریں گے تو یہ بھی نیک کریں گے اور یہ برا کریں گے تو وہ بھی برا کریں گے تو کچھ یہودی ایسے تھے جو حقیقت میں مسلمان ہونا چاہتے تھے ان میں سے ایک یہودی کسی طریقے سے نکل کر کے آیا اور وہ راز کی بات بتا دی جس کی وجہ سے اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے پریشانی ہو رہی تھی ہوا یہ کہا کہ اس لیے کہ اس میں فوجی جنگجو بھی موجود ہیں اور کھانے کا سامان بھی ہے اگر آپ مہینوں محاصرہ کیے رہے ہیں تو آپ ان کو ان پر کامیاب نہیں ہوں گے لیکن ایک ویک پوائنٹ ہے کمزور نکتا ہے وہ وہ کیا کہا پانی اس کرے کے اندر نہیں ہے یہ لوگ رات کی تاریخی میں اتر کر کے پانی بھر کر کے لے جاتے ہیں اس لیے کہ وہ پہاڑی پر واقع تھا اور مشینیں نہیں تھی جانتے اگر آپ یہ پانی بند کر دیں ان کا کسی طریقے سے تو یہ مجبور ہو جائیں گے ہتھیار ڈالنے پر چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مشورے پر عمل کیا اور پانی پر قبضہ کر لیا اور ان کا پانی بند کر دیا ان کا پانی بند کرنا تھا کہ آخر وہ کیا ہے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے اس طریقے سے ساتھیوں مسلمانوں کو ایک قلعہ فتح کرتے دوسرے قلعے پر کے اندر وہ منتقل ہوتے یہاں تک کہ نتاح جو علاقہ تھا اس کے ساتوں قلعے فتح ہو گئے جب ساتوں قلعے فتح ہو گئے اور مسلمان خیبر کے دوسرے علاقے کی طرف جو اور شمال کی طرف تھا اس طرف بڑھے تو ان لوگوں نے صحیح روایات کے مطابق ہتھیار ڈال دیا اور صلح کر لیا صلح کن باتوں پر ہوئی تھی ساتھیوں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت ہے ان کی رحمت کا آپ مشاہدہ کیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ تمام لوگوں کی جا بخشی کی جا رہی ہے تمام لوگوں کی آج کی طرح آپ نے یہ شرط نہیں لگائی کہ جو جنگی مجرم ہیں انہیں بخشا نہیں جائے گا جو لوگ دہشت گرد ہیں انہیں چھوڑا نہیں جائے گا جو ایسے ہیں انہیں بخشا نہیں جائے گا نہیں نبی یہ رحمت کی رحمت عام ہے ساتھیوں مومرین کے لیے بھی کافروں کے لیے بھی جانوروں کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی ہر ایک کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے آپ بھیجے گئے تھے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام جان بخشی کا اعلان کروا اور یہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کہ لیکن اب خیبر سے آپ لوگوں کو نکل جانا ہو لیے کہ یہاں رہنے سر یہ بھی اطمینان نہیں کہ دوبارہ تم شرارت کرو گے البتہ جو کچھ تم لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ تین چیزیں تم نہ لے جاؤ بس یا چار چیزیں ایک تو یہ ہے کہ ہتھیار تمہیں ساتھ, ساتھ نہیں لے جانا ہے اپنے ہتھیار دوسرے سونا اور چاندی نقدی جو مال ہے وہ بھی نہیں لے جانا ہے اور تیسرے اپنے ساتھ اپنے جانوروں کو بھی نہیں لے جانا ہے باقی جو سامان تمہارے پاس ہے کھانے پینے سب کچھ لے کر کے جاؤ کوئی ہمیں پرواہ نہیں لیکن آپ نے اس کے ساتھ ساتھ شرط لگا دی اگر کسی نے کچھ چھپایا تو پھر اس کی جان بخشی نہیں ہے ہر ایک کو ہے مجرم ہے وہ بھی جن لوگوں نے غطفان کو اور قریش کو ہمارے خلاف ابھارا ہے ان کی بھی جان بخشی ہے جو قریش کے ساتھ مل کر کے غزوئے احزاب میں ہمارے خلاف آئے تھے ان کی بھی جان بخشی ہے لیکن اگر کوئی آدمی کوئی چیز چھپاتا ہے تو اس کی جان بخشی نہیں ہے ان شرائط پر یہود نے خیبر کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا اور یہ وہی چیز ہے جیسا کہ ہم نے ابھی آپ آب کے سامنے رکھا قرآن مجید میں وادا کو مغل و مغانی مکثیر اللہ تبارک و تعالی نے جو تم سے وعدہ کیا تھا بہت زیادہ مالی غنیمت کا وہ اللہ تعالی نے تمہیں حوالے کر دیا ہے ساتھیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رحمت اور دیکھیے آپ نے یہ حکم نافذ کیا کہ یہود یہاں سے نکل جائیں لیکن انہوں نے درخواست کی کہا کہ اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کے ساتھی کھیتی باڑی کرنا نہیں جانتے نہ آپ کے پاس اتنا آد اتنے آدمی ہیں اور آپ کے علاقے سے دور کا علاقہ بھی ہے کتنے کلومیٹر میٹر تھا ایک سو ستر تھا مشکل مسئلہ ہے نا ادنی دور کھیتی کرنا آج کل کے ترقی کے زمانے میں مشکل ہے جائے گی اس زمانے میں ہو تو ایسا کریں کہ آپ ہمیں یہاں رہنے دیں آپ ہمیں یہاں رہنے دیں یہ زمین آپ کی ہے کوئی بات نہیں یہ زمین آپ کی ہے ہم اس زمین کے اندر کھیتی باڑی کریں گے جو پیدا ہوگا اس میں کو ہم اور آپ آدھا آدھا یا جو طے ہوا آپ اس میں بات لیا देखे. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے سمجھا کہ مناسب یہی ہے چنانچہ آپ اس کے اوپر راضی ہو گئے آپ اس کے اوپر راضی ہو گئے دنیا میں کوئی اپنے دشمن کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا ساتھیو نہیں ملے گا تاریخ نہیں بتا سکتی دنیا کی تاریخ لے آئیے آپ ایک کوئی ایک تاریخ لا کر انسان پیش کر دے اپنے مخالفین جانی دشمن کے ساتھ کسی نے یہ رحمت کا معاملہ کیا ہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی شرط لگا دی تھی لیکن جب ہم چاہیں گے تمہیں یہاں سے نکال دیں ہم جب چاہیں گے نکال دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت کی تھی اپنے انتقال کے بعد بالکل آخری وسیعتوں میں سے ایک وسیعت یہ تھی کہ اخرج المشرقی من جزیر عرب کی مشرقوں کو جزیر عرب سے باہر نکال دینا یہ جزیرہ صرف مسلمانوں کا ہے بس اسی لیے علماء کہتے ہیں جزیر عرب میں یہ جائز نہیں ہے کوئی کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ بننے کی اجازت دے اور نہ یہاں کی نیشنلٹی کوئی کسی کو دے کل حال آپ لوگوں کو یہ تفتیش ہوگی کہ آخر وہ نکالے کب گئے تھے اب تو یہودی آج تو نہیں ہے نا اور آج مدتوں سے نہیں وہاں پر آ کے کب لوگ نکالے گئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں ظلم کرتے ہوئے نہیں یہودیوں نے کچھ ایسی شرارت کی اور بدماشی کی انہیں نکال پہلی چیز تو ہے کہ یہ بدماش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی دی تھی کرو تم کھیتی جو ہو اس کا ادھا دے دو آپ ہر سال ہتے عبداللہ ابن رواحہ کو بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ دیکھو کھجور کتنی ہے اندازہ لگا لو تاکہ ہمیں کتنا ملنا ہے اور یہودیوں کتنا ملنا ہے تو چونکہ ہتے عبداللہ ابن رواحہ بالکل انصاف سے کام لیتے تھے لہذا ان بدبختوں نے اللہ کے رسول سے شکایت کی کہ یہ تو بڑے سخت ہے جیسے آج ہم ہوتا ہے نا کوئی آفیسر ہو اگر وہ رشوت نہیں لیتا تو ہم کیا کہتے ہیں ارے بڑا نالا بڑا سخت ہے صحیح کہ نہیں صحیح ہے یہی مزاج تھا ان کا بھی اگر کوئی بالکل حق پر چلتا ہے حق کیا ہے چاہے داروگا ہے تھانے دار ہے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہے ہم اسے پسند کرتے ہیں نہیں پسند کرتے رہے کیوں اس لیے کہ ہم بدماشی اور شرارت کے عادی ہو گئے جیسے یہودی عادی ہو گئے تھے اسی لیے ہمارے مسائل نہیں ہڑو رہے تباہی بربادی ہمارے اوپر اسی لیے آ رہی ہے اس لیے ہمارے اوپر تباہی اور بربادی آ رہی ہے تو یہودیوں نے کیا شکایت کی اللہ کے اللہ علیہ وسلم سے یہ تو بڑی سختی سے کام لیتے ہیں بلکہ یہاں تک کیا کہتے عبد اللہ ابن روا کو رشوت دینا چاہے رشوت دینا چاہے کہ ہاں چلو تھوڑا سندرمی کرو اور یہ یہ کرنا ہے روا نے کیا کہا تھا کہا کہ اے اور بند... کتوں اور بندروں کی اولاد سور اور بندروں کی اولاد تم میرے نزدیک سور اور بندر سے بھی دیا ذلیل ہو اور وہ میرے نزدیک نہایت ہی محبوب ہے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ان کی محبت اور تمہاری دشمنی مجھے ناانصافی انصافی پر نہیں ابھار سکتی ہے میں جو کروں گا تو عدل اور انصاف سے کام لوں گا تو اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا کہا تھا کہ یہی اصول ہے جس اصول کی بنیاد پر زمین اور آسمان قائم ہیں جب یہ اصول دنیا سے مطلق ختم ہو جائے گا دنیا بھی قائم نہیں رہے گی تو یہ بدماشی کی دوسرے یہ کہ عبداللہ ابن سہل نامی ایک صحابی اپنے باغات کو دیکھنے کے لیے گئے تو نبی وسلم زمانے ہی میں قتل کر دیا تھا انہوں نے لیکن چونکہ کوئی گواہی نہیں تھی کوئی ثبوت نہیں تھا صحیح بخاری شریف کی باتیں بتا رہا ہوں ساتھی ہوئی مسلم بخاری شریف کی کہ کوئی ثبوت نہیں تھا اور یہی بات یہ تو یقین ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثبوت پر فیصلہ کیا کرتے تھے اسی لیے جب ان کے بھائی عبد الرحمن اور اور ہوسا ان کے جزاد جزاد بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یہودیوں نے قتل کیا ہے تو کہا تم پچاس قسم کھاؤ گے کیوں قاتل ہے کہا پھر یہود قسم کھا کر کے بری ہو جائیں گے کہا وہ بے دین ہیں ان کو قسم کھانے میں کیا اعتراض ہے تو کہا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کا خون بہا لے لو ان کا خون بہا لے لو اسی طریقے سے آخری جو بڑا جرم کیا تھا جس پر انہوں نے نکالا گیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ ہو یہ لوگ گئے اپنی زمین دیکھنے کے لیے خیبر میں اور جب وہاں پہنچے ظاہر بات لوگ الگ الگ, الگ اپنے زمین میں یہ چلے گئے ان کے علاقے میں وہ ان کے علاقے میں ان کے علاقے میں یہ چلے گئے اور یہود بٹائی پر کام کرتے تھے تو ان لوگوں نے رات میں ایک چھت پر سے عبد اللہ ابن عمر کو نیچے گرا دیا یہاں تک کہ ان کا ہاتھ یہ اکھڑ گیا شور ہوا وہ لوگ بھاگ کر کے آئے تو ان کا ہاتھ سیدھا کیا کہا کس نے ایسا کیا ہے کہا ہم نے کسی کو دیکھا نہیں ہے جب یہ کئی بار ہو گیا تو عمرہ نے کہا کہ خطبہ دیا کہا اے لوگ تم جانتے ہو کہ یہود اپنی شرارت سے بعد نہیں آئیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہم جب چاہیں گے تمہیں نکال دیں گے لہذا اپنی اپنی زمین کے اوپر قابض ہو جاؤ اور یہودیوں کے یہاں سے نکال دیا جا رہا ہے تو کہتے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے انہیں وہاں سے باہر کیا اس طریقے سے ساتھیوں خیبر کے اوپر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اب چند حادثہ جو خیبر ہی سے متعلق ہیں ان پر بھی توجہ دیں جو اس سے متعلق غضوے خیبر سے متعلق ضروری ہے پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کی فتح سے فارغ ہوئے خیبر کی فتح سے فارغ ہوئے تو ایک یہودی عورت جس کا نام زینب تھا جس کا نام زینب تھا وہ یہود کے سرداروں کے اشارے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے زہر دینے کی کوشش کی یہ نبی رحمت کا حلم اور رحمت دیکھیے زہر دینے کی کوشش کی اور اس نے آپ کے ساتھیوں سے پوچھا کہ کہاں کا گوشت آپ کو زیادہ پسند ہے کہا گیا کہ اگلی دست جو ہے یہاں کا گوشت آپ کو تو اس میں خوب زیادہ زہر ملا دیا بکری دبا کیا اور پکا کر کے لے کر کے آئی کہ آپ کو دعوت دے رہے ہیں آپ کو ہدیہ اور تحفہ پیش کر رہے بڑا بشر بشر ایک صحابی تھے وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے پھوکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکما منہ میں لیا لیکن آپ کو اشارہ مل گیا بلکہ خود بعد روایات میں ہے بکری کے نے یہ بتایا کہ میں زہر آلود ہوں مجھے آپ نہ کھائیے آپ نے تھک دیا لیکن اس کا اثر آپ کے اوپر آخری عمر تک رہا ہے اس کا اثر لیکن عائشہ بیان فرماتی ہیں جب آپ کے انتقال کا وقت ہوا تو یہ فٹ پڑا تھا گویا یعنی بہت زیادہ ہو گیا تھا لیکن حضرت بش رتھ کو کھا گئے اور وہ اس کے وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا آپ نے اس عورت کو اور ساتھیوں کو بلایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو کہا ہم نے یہ چاہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ کو یہ نقصان نہیں پہنچائے گی اور اگر جھوٹے ہیں تو لوگوں کو آپ سے آرام مل جائے آپ نے اسے بخش دیا معاف کر دیا لیکن بعد میں ہتے بشر کا جب انتقال ہو گیا ہے تو اپنا بدلہ تو آپ نے نہیں لیا لیکن اس کے عورت میں اسے قتل کیا گیا ہے دوسری چیز جو قابل ذکر واقعہ ہے ہوئی ابن اختب یہ بنو نظیر کا سردار تھا اور یہ بنو نظیر کو جب کیا تو وہاں پر منتقل ہو گیا تھا اور اس کا بہت بڑا کردار رہا ہے قریش کو لے آنے میں غدوہ ہزار کے موقع پر اور بنو قریضا کو اس نے ابھارا ہے حتیٰ کس نے وعدہ کیا کہ کی اگر قریش نے ساتھ نہیں دیا تو میں تمہارے ساتھ رہوں گا اور وہ مدی منورہ بنو قریدا کے ساتھ رہ کر کے قتل کیا گیا ہے وہ. یہ, ابن اختب. یہ جب بنو نظیر کے نظیر ساتھ بھاگا ہے تو اپنے ساتھ ایک مٹ کا دینارو دیرہم لے کر کے گیا کتنا ایک مٹ کا دینارو دیر تو چنانچہ آپ نے اس کے داماد اور اس کی بیٹی حضرت صفیہ کے شوہر سلام سے کہا کہ وہ سونا کہاں گیا جو ہی لے کر کے آیا تھا اس لیے کہ شرط ہے کہ سونا اور چاندی نہیں چھپائیں گے اس نے کہا کہ ارے وہ جنگیں ہوتی رہی اس میں ختم ہو گیا آپ نے کہا نہیں مال اس کے مقابلے میں بہت زیادہ تھا کہ اتنا جلدی سال دو سال میں ختم ہو جائے دو چار سال میں کہا کہ ارے زبیر کو کہا ذرا اسے دو چار تھپڑ لگاؤ تو پکڑو اس کو اور لے جا کے تھوڑا سا اسے کہاں چھپایا ہے تو وہ پھر بھی جھوٹ بولا اور کہا حویئی کو ہم نے فلا جگہ تہلتے دیکھا تھا چنانچہ مسلمان گئے وہاں کی زمین کو کھو دے تو وہاں پر وہ مٹکا مل گیا کہا کہ اب جو ہے تمہاری جاں بخشی نہیں ہوگی لہذا سلام کو اور اس کے بھائی کو آپ نے قتل کر دیا اور ان کی ضروریت پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ان میں صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تقسیم کیا تو ایک انصاری کے حصے میں آئی تھی لیکن مسلمانوں نے کہا کہ یہ سردار کی بیٹی ہیں کسی عام کے لیے مناسب نہیں آپ اپنے لیے ان کو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی اور کہا کیا ہو تو تمہیں میں آزاد کروں لوڑی بنا کر کے رکھوں اور چاہو تمہیں آزاد کر کے میں تم سے شادی کر لوں چنانچہ وہ آزاد ہو گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کیا دلچسپی کی بات یہ کہ آپ کے پاس وہ بیٹھی ہوئی تھی تو آپ نے ان کے چہرے پر یہاں پر پیشانی پر ہرا نشان دیکھا جسے مار کا نشان ہوتا کہا یہ کیا ہے کہا اے اللہ کے رسول میں اپنے شوہر سلام کے گود میں بیٹھی ہوئی تھی تو ہم نے اسے ایک خواب بتایا کہ ہم نے ایک خواب دیکھا ہے ہم نے ایک خواب دیکھا ہے کہ یسریف سے یعنی مدینہ منوورا سے چاند نکلا ہے اور آ کر کے میری گود میں پڑ گیا ہے تو اس نے مجھے دو زور کا تھپڑ مارا کہا کہ تو یسریف کے بادشاہ سے شادی کرنا چاہتی ہے ساتھیوں کافر کا خواب ہی کبھی کبھار سچا ہوتا ہے خواب کی ایک حقیقت ہے سچا ہوتا ہے تو کہا یہ وہی مار کا نشان ہے اللہ کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی ساتھی ہو ایک چیز اور پیش آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے کہ خیبر کو فتح کرنے میں یہ پندرہ بیس دن سے زیادہ وقت لگا تھا ایک دو دن میں فتح نہیں, فتح نہیں ہوا تھا آہستہ آہستہ تو ایک فتح کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم نے جو مالی غنیمت ملا تھا اسے اس مسلمانوں میں تقسیم کرنا چاہا تو اس میں ایک آرابی صحابی بھی تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ آئے تھے آپ نے ان کا بھی حصہ وہ بےچارے بالکل اللہ والے تھے لے کر کے لوگوں کے جانور چرانے چلے گئے تھے تو جب واپس آئے تو مسلمانوں نے کہا کہ یہ آپ کا حصہ ہے کہا کہ یہ کیسا حصہ ہے کہا اللہ کے رسور سے اور جو مالی غنیمت تقسیم کیا ہے وہ آپ کو دیا ہے یہ سنن نسائی کی روایت ہے اور صحیح سنت سے مروی ہے اس نے کہا کہ میں اس کے لیے مسلمان نہیں ہوا ہوں میں اس کے لیے مسلمان نہیں ہوا ہوں میں تو مسلمان اس لیے ہوا ہوں کہ کوئی اڑتا ہوا تیر آئے اور ہمارے یہاں پر لگے اور میں شہید ہو جاؤں اور میں جنت میں جاؤں میں تو اس لیے میں تو اس لیے شہید ہوا ہوں آپ صلی اللہ وسلم سے لوگوں نے بتایا کہ اس نے تو مالی غنیمت لینے سے انکار کر دیا اور یہ کہہ رہا ہے آپ نے فرمایا اس سے کہو انتس اللہ یس دکھ اگر تم یہ بات سچ کہہ رہے ہو اللہ کے ساتھ تمہارا یہ سچا وعدہ ہے تو اللہ تعالی تمہاری یہ امید کو سچ کر دکھائے گا چنانچہ صحابی کہتے ہیں کہ دوسرے یا تیسرے دن جب مقابلہ ہوا تو اس نے جس جگہ اشارہ کیا تھا بے دبت کہ یہاں پر تیر آ کر کے لگے وہیں اسے تیر لگا اور آ کر کے وہ شہید ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا کپڑا دیا اپنے دستے مبارک سے اسے قبر میں لٹایا ہے اور کہا اے اللہ تعالی یہ تیرا بندہ تیرے راستے میں نکلا ہے میں اس سے راضی ہوں اے اللہ تعالی تو بھی راضی ہو جا تو اس سے ساتھیوں اللہ کے لیے اخلاص خلوص نیت سے جو آدمی جس چیز کی تمنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پورا کر دکھاتا ہے اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہی مجزات کا بھی ظہور ہوا میں ان تمام معجزات کا ذکر نہیں کرتا صرف ایک حضرت سلمہ ابن اکوا جن کا ذکر چل رہا تھا اس لیے ان کو میں بتا رہا ہوں ان کے مولا یزید ابن ابی عبید تھے انہوں نے ان کے حضرت سلمہ کی پڈلی میں دیکھا کہ ایک مار کا نشان ہے کہا کہ یہ ایسا نشان ہے مار کہا کہ اس کا ایک قصہ ہے کہا وہ قصہ کیا کہا خیبر کے موقع پر میں کتاب میں جنگ میں شریک تھا تو یہاں آ کر کے زخم لگا ہے جس سے میری پڈلی ٹوٹ گئی تھی لوگ مجھے اٹھا کر کے لے کر کے آئے اور اللہ کے رسول کے سامنے رکھا تو آپ صلی اللہ میں اپنا دستے مبارک اس کے اوپر جب پھیرا ہے تو میری پڈلی پہلے سے اچھی ہو گئی یہ وہی مار کا نشان ہے ذرا سوچیں ساتھیوں میں سوچنے لگا کہ آخر مار کا نشان کیوں باقی رہا وہ ختم کیوں نہیں ہو گیا اللہ تعالیٰ قادر نہیں تھا یہ پنڈلی کی ہڈی کو درست کر سکتا ہے تو مار کے نشان کو نہیں, نہیں سر اس لیے کہ اگر وہ نشان ختم ہو گیا ہوتا تو ہوتا ہے سلمہ ابن اکوا اسے بھول جاتے اور لوگ پوچھتے بھی نہیں لیکن جب تک وہ نشان باقی رہے گا جب بھی دیکھیں گے نبی علیہ وسلم اس معاذے کو اور اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کو یاد کرتے رہیں گے اس رحمت کو یاد کرتے رہیں گے اس طریقے سے ساتھیوں اس میں اور بہت سے معجزات پیش آئے البتہ ایک بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کی فتح ہو گیا خیبر اور مکہ کے لوگ اس انتظار میں تھے کہ محمد لوسن اگرچہ گئے ہیں خیبر میں لیکن خیبر بڑا مضبوط قلعوں کا مرکز ہے وہاں پر انہیں قبضہ کرنا مشکل ہے انہیں منہ کی کھانی پڑے گی نوزب اللہ میں جانے لہذا اس انتظار میں تھے کہ کب خوشی کی خبر آتی ہے مکے کے ایک شخص تھے جن کا نام تھا حجا علات علات رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسلمان ہو گئے خیبر کے موقع پر نبی کریم کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کچھ جھوٹ بولنے کی اجازت دیں گے ساتھیو یہ ہے اسلام کیسی تبدیلی پیدا کرتا ہے اپنے مان آج ہمارے اندر یہ تبدیلی نہیں ہے اس لیے ہمیں رسوا ہونا پڑ رہا ہے اسلام سی تبدیلی پیدا کرتا ہے مسلمان ہو گئے سمجھ لیا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تو اس کا مطلب کہ اب جھوٹ نہیں بولیں گے لیکن کچھ مسلحت تھی اس لیے جب جھوٹ بولنا ہوا تو ایجاد کس سے لے رہے ہیں اللہ کے رسول کہا آپ کے بارے میں میں کچھ غلط بات کہہ سکتا ہوں کہا کوئی بات نہیں جاؤ چنانچہ وہ آئے مکہ مکرمہ اور مکہ مکرمہ میں اپنی بیوی سے کہا کہ خیبر کے لوگ یہودی جو تھے انہوں نے مسلمانوں کو ہرا دیا ہے اور محمد وہ بھی ان کے قید میں ہیں اس وقت اور بہت سے مسلمان قید ہوئے میرا جو پیسہ ہے تو مجھے دے دے تاکہ میں جاؤں اور دو چار غلام خرید کر کے لے آؤں میں یہ خبر مکے میں اڑی اور عباس ابن عبد المطلب تک یہ خبر پہنچی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا یہ خبر پہنچنی تھی کہ وہ غم سے نڈھال ہو کر کے لیٹ گئے اور اپنے بیٹے کسم جن کی مشابہت نبی کریم صلی اللہ وسلم سے تھی اسے اپنی گود میں لے کر کے شیر پڑھنے لگے حبی کسم حبی کسم یہ کہنے لگے اور کہا جو نبی کریم مشابہ ہیں اور غم سے نڈھال ہو گئے پھر اپنے غلام کو بھیجا کہا کہ جاؤ ذرا اس سے پوچھ کر کے آؤ تو کیا حال ہے سچ کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے تو غلام جب آتا ہے حجاج ابن جات کے پاس تو حجاج ابن جات نے کہا کہ ایسا کہو کرو کہ ابل الفضل یعنی حباس سب عبد المطلب اللہ ان کا ابل الفضل میں اس ایسے فلا وقت آ رہا ہوں ہم سے اکیلے میں ملے بات ایسی ہے جو ان کے خوشی کی ہے جب غلام خوشی خوشی واپس گیا اس کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھے اباسم اب عبد المطلب نے تو کہا کہ تو اللہ کے لیے آزاد کر دے رہا ہوں تجھ کو میں بتا کیا کہا ہے حجاج نے کہا حجاج نے کہا ہے آپ کی خوشی کی بات ہے ایسا کیجئے کہ اکیلے میں آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو آ کر کے حضرت عباس نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا ہے خیبر پر آپ کا قبضہ ہو گیا اور صرف یہی نہیں خیبر کے سردار سلام کی بیوی بی صفیہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ان کا انتخاب کر لیا ہے اس سے سچی دلیل اور کیا چاہیے تم کو تو اٹھے ان کی پیشانی کو بوسا لیا اور کہا لیکن تین دن تک آپ یہ خبر پھیلائیے گا نہیں مکے میں تین دن تک یہ خبر نہیں پھیلائیے گا آئے اور اپنا سامان لیا اور مدینہ منورہ کے لیے رخصت ہو گئے حضرت عباس تیسرے دن اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو سب سے پہلے حجات کے گھر پر آئے ان کی بیوی بی نے کہا کہ ابو الفضل جو خبر پہنچی ہمیں بڑا افسوس ہوا ہے آپ کو لیکن یہ تو دنیا کا معاملہ ہے حضرت عباس نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے اللہ نے اپنے نبی کو سرخ روح کیا ہے اگر تو کچھ خیر سمجھتی ہے اور چاہتی ہے تو تیرا شوہر وہ مال لینے کے لیے آیا تھا اور اس لیے اس نے جھوٹ بولا ہے اگر تو چاہتی ہے خیر تو بھی ان کے ساتھ چلی جا وہاں پر ورنہ اب خیر نہیں ہے اس کے بعد کافروں کے پاس آتے ہیں تو کافروں نے بھی بظاہر افسوس ظاہر کیا لیکن اب مقصد تانا دینا تھا تو حتح عباس نے وہاں بھی کہا کہ معاملہ اس کے برعکس ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا ہے خیبر اب مسلمانوں کے قبضے میں ہے حتیہ کہ خیبر کے سردار کی بیوی بی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ان کا انتخاب کر لیا ہے خیبر جب فتح ہو گیا ساتھیوں تو چلتے چلتے ایک بات اور آپ کے سامنے رکھ دیں خیبر فتح ہو گیا تو یہودیوں کی کچھ آبادیاں اور تھی ایک آبادی تھی فدک فدک جانتے ہیں آج کہاں ہے جسے آج شیعوں نے بہت بڑا ایشو بنایا تھے ابو بکر عمر کے خلاف فدک فدک آج جسے ہایت کہا جاتا ہے آپ مدینہ منورہ سے نکلیں اور تقریباً سو سوا سو کلومیٹر میٹر کے قریب آئیں گے تو بائیں طرف راستہ کرتا ہے کس کا حائل کا اس راستے کے اوپر تقریباً ڈیڑھ سو یا ایسے کلومیٹر جانے کے بعد پھر بائیں طرف کا ایک راستہ کٹتا ہے چودہ کلومیٹر وہاں سے جا کر کے حائط ایک جگہ ہے حائط حائط یہی فدک کا علاقہ ہے یہی فدک کا علاقہ ہے ابھی سال ڈیڑھ سال پہلے وہاں کا ایک آدمی آیا بھی تھا اس سے میری ملاقات ہوئی تو اس نے یہ ساری تفصیل بتائی آج بھی وہاں خجور کے باغات ہیں تو وہاں کے لیے اللہ کے رسول نے مسلمانوں کی ایک فوج بھیجی لیکن ان لوگوں نے کیا کیا صلح کر لی اور کہا کہ ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں یہ علاقہ ان کا ہے لیکن ہمیں اس پر رہنے دیا جائے تو اللہ کے رسول نے اسے چونکہ جگ سے نہیں فتح ہوا تھا لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے لیے اور اپنے اہل عیال کے خرچے کے لیے بلکہ اہل بیت کے خرچے کے لیے جسے آج شیعہ یشو بنائے ہوئے ہیں کہتے ہو بکر نے مسلمان اللہ کے رسول کا مال تھا اسے آپ کی اولاد کو نہیں دیا ہے پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر کے وادی قرآلہ جسے آج عل اللہ کہا جاتا ہے وہاں پر بڑھے تو وہاں کے لوگ بھی تھوڑا سا آپ وسلم کے مقابلے میں آنا چاہے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ خیبر کے لوگ جو ہم سے زیادہ طاقتور تھے مال زیادہ تھا ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیا تو وہ بھی ہتھیار ڈالنے پر تیار ہو گئے کچھ لوگ شام کا علاقے میں چلے گئے اور کچھ لوگ وہیں پر رہنے کے لیے تیار ہوئے اس طریقے سے ساتھیوں مسلمانوں کو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں سے فرصت مل گئی اب چلتے چلتے جو بعد ہم چند فوائد ہیں ان کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات بند کرتے ہیں دیکھیے آج کے در سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ صحاب اکرام ردوان اللہ علیہ کا اخلاص اور دین کے لیے ان کی قربانی کہ وہ دین کے لئے اپنی جان اپنے منصب اور اپنے مال کی پرواہ نہیں کرتے تھے یہی یعنی سلمائی ابن اکوا جن کا ذکر ہے یہ بیان کرتے ہیں کہ میں سلح ادیبیہ میں شریک ہوا تو میرے پاس کوئی مال نہیں تھا سب کچھ چھوڑ کر کے میں اللہ کے راستے میں جہاد اور ہجرت کے لیے نکلا تھا لیکن آخر میرا خرچہ کیسے چلتا ذرا دیکھیں ساتھیوں خرچہ کیسے چلتا تھا کہا ہم نے حضرت طلحہ ابن عبید اللہ سے معاملہ طے کر لیا تھا کہ آپ کے اونٹ کی میں خدمت کروں گا اسے میں چارہ دوں گا اس کے عوض میں آپ مجھے صرف کھانا دے دیں گے بس صرف کھانا دے دیں گے بس اس طریقے سے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل آپ کے سامنے رکھوں دوسری چیز ساتھیوں مسلمان کو چاہیے چاہے جتنا مشکل وقت اس کے اوپر آئے جتنی مشکل گھڑی اس کے اوپر آئے لیکن امانت میں خیانت سے کام نہیں لینا چاہیے اس لیے کہ امانت کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں شہید بھی ہوتا ہے پھر بھی امانت میں خیاانت اسی چیز معاف نہیں ہوگی چنانچہ ایک بار ایک شخص آتا ہے آپ کی خدمت میں اور کہتا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ تعالی کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے میں مارا جاؤں تو میں کہاں ہوں گا آپ نے کہا تو جنت میں جائے گا تیرے تارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے وہ ابھی آگے بڑھتا ہے تو آپ نے اسے بلایا اسے بلایا کہ یہاں آؤ کیا تم نے کہا کہا ہم نے ایسا ایسا کہا ہے آپ نے فرمایا تو اگر اللہ تعالی کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے پیٹ پھیر کر کے نہیں دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے مارا جائے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اِلَّا مگر امانت ابھی ابھی جبرائیل نے آ کر کہ مجھ سے یہ بات کہی ہے جبرائیل نے ابھی ابھی آ کر کے یہی سے معلوم ہوا ساتھیوں کہ اللہ کے رسول رسم عالم الغیب نہیں تھے آپ کو اللہ تبارا کو تعالیٰ جگہ جگہ پر وہیں کے ذریعے آپ کو چیزیں بتلاتا تھا تو امانت وہ کیسے دیکھیے حضرت, حضرت سلمہ ابن عقبار رضی اللہ ہوتا رو. کتنے مشکل وقت میں تھے دشمن کا پیچھا کرنا تھا سواری کی ضرورت تھی لیکن یہ مال کس کا تھا امانت کا تھا لہذا اسے چھڑا نہیں گلام کو دیا کہا جا کر کہ واپس کر دینا اس لیے کہ ہم جا رہے ہیں پتا نہیں ہمارا کیا ہے ہم مرتے ہیں یا اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کوئی ایسی مشکل مرحلہ ہو کوئی آدمی سفر میں جا رہا ہے حج پر جا رہا ہے کیسا ہے تو جو امانت ہے اسے لکھ کر کے اور بتا کے جانا چاہیے اگر اس کے حوالے نہیں کرنا ہے تو ساتھیوں اسی طریقے سے امانت کی تو یہ اہمیت ہے لیکن چوری کرنا اور مال عام جو ہے اس میں خیانت کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی نبی سرسمدہ جہاد کرا پھر بھی یہ معاف نہیں سوچیں گے آپ کے ساتھ جہاد کر رہا ہے آپ کی خدمت کر رہا ہے لیکن اگر چوری کرتا ہے خیانت کرتا ہے ہوا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا جو آپ کا کجاوا اٹھاتا آپ کی سواری رکھتا تھا اچانک ایک جگہ تھا ایک تیر اسی موقع پر ایک تیر آیا اس کو لگا وہ شہید ہو گیا لوگوں نے کہا ہنی اللہو شہادا اس کے لیے شہادت مبارک ہو آپ نے کہا ہرگز نہیں خیبر کے موقع پر ایک چادر اس نے جو چورا لیا تھا اور ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا اس کے اوپر آگ بل جل کر کے اس کے اوپر آگ جل رہی ہے تو ساتھیوں خیانت کا بڑا اسی طریقے سے ساتھی ہو دشمن کی دشمنی دشمن کی دشمنی ہمیں اس کے اوپر ظلم پر نہیں ابھارنا چاہیے اگر دشمن ہم سے دشمنی رکھتا ہے تو یہ معنی نہیں کہ اس کے اوپر ظلم کریں حضرت عبد اللہ ابن روح نے کیا کہا تھا ان کی محبت کس کی اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم کی اور تمہاری دشمنی ہمیں تمہارے ظلم کرنے پر نہیں ابھار سکتی میں ساتھ انصاف نہ کروں نہیں اسی طریقے سے ساتھیو جنت صرف اہل ایمان کو ملے گی آپ نے اس اپنے غلام کے واقعے کے بعد کہا تھا جا کر کے اعلان کر دو کہ جنت اسے ملنے والی ہے جو مومن ہے اور متعا کی حرمت بھی ثابت ہوتی ہے متا جانتے ہیں نا جسے چھی آج کل ایک گھنٹے کے لیے ایک دن کے لیے دو دن کے لیے عورتوں سے شادی کر لیتے ہیں یہ حرام ہے صحیح بخاری شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر متا کو حرام کرار دیا تھا اور پالتو گدھے کے گوشت کو آپ نے حرام کیا تھا اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہود کس قدر خبیث اور بدباطین لوگ ہیں تو جو اس وقت مسلمانوں کے کام نہیں ہے تو آج مسلمانوں کے کام آئیں گے لہذا ان کے ساتھ صلح جس کی دعوت آج پورا یورپ ہمیں دے رہا ہے یہ بات صحیح نہیں ہے ان کے ساتھ صلح مصالحات کبھی بھی کام نہیں آئے گی اور اہل کتاب جو کافر اور مشرک ہیں ان کا زبیحہ اور ان کا کھانا حلال ہے آج بہت سوالات ہوتے ہیں کہ کافروں کی دعوت قبول کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں اگرچہ ان کا مال ان کے حرام ہے لیکن ہمارے لیے ہدیہ اور تحفہ کے طور پر آ رہا ہے تو وہ حلال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول کی, کی نہیں قبول نہیں, کی تھی. ہے کی نہیں؟ اسی سے زمین کو آدھی اور تہائی بٹائی پر دینا کیا ہے جائے تھے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی زمین کو دیا کسی عظیم مقصد کے لیے بشرتے کی کسی کے اوپر ظلم نہ ہو رہا ہو یہ سن لیں گے کسی عظیم مقصد کے لیے بشرتے کی کسی کے حق تلفی نہیں ہو رہی ہے کسی کے اوپر ظلم نہیں ہو رہا ہے تو جھوٹ بولنا جائز ہے کہ نہیں بشرتے کی کسی کے حق تلفی نہ ہو رہی ہو اور کسی کے اوپر ظلم نہ ہو رہا ہو یہ نہیں ہے کہ ہمارا بھائی ہے وہ کسی کے مال پر قبضہ کیے ہوئے ہے اور ہم سے گواہی مانگتا ہے تو اس کی گواہی نہیں جھوٹی گواہی نہیں کیوں اس لیے کہ ظلم ہے دوسرے کے اوپر ناجائز کام پر ہے لیکن جائز مقصد کے لیے اپنا مال انہیں لینا تھا مال سے ان کا حق تھام نے اہلات کا مال تھا اپنا اس لیے انہوں نے جھوٹ بولا ہے سال بھر کا کھانا جمع کر کے رکھا جا سکتا ہے سال بھر کا کھانا جمع کر کے جو ہمارے ہاں صوفیہ اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اللہ پر توکل کیا ہے نہیں یہ بات غلط ہے وہ کیسے کہاں سے ہم نے مسئلہ لیا جب خیبر فتح ہوا ہے تو صحیح مسلم شریف وغیرہ میں اس میں مسلم وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنی ہر بیوی کو ساتھ وسق خجور دیتے تھے اور تیس وسق جو دیا کرتے تھے ایک وسق کتنے کا ہوتا ہے ساتھیوں اسی وسق خجور دیتے تھے کتنا ایک وسق ہوتا ہے ساٹھ سا آکا کتنا ساٹھ سا اور ایک سا کتنے کا ہوتا ہے ڈھائی کلو کے قریب ہوتا ہے ایک سا اب آپ سوچے اسی بس کتنا مال بن جائے گا یہ گویا ایک کنٹل کے قریب ہے یہ لہربات ایک کنٹل بڑی اور جو اس کے علاوہ ہے کے ہے یہ الگ بات تھی کہ وہ لوگ سدامار کیا صدقہ کر دیا کرتے تھے بچتا نہیں تھا لیکن دینا کیا ہے یہ جائز ہے سال بھر کا کھانا جمع کرنا اللہ کا جمع کرنے کے لیے دیا کرتے تھے لیکن ان کا اخلاص تھا کی غریبوں پر وہ لوگ خرچ کر دیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اسی طریقے سے اسلام کا مقصد اولی ساتھیوں کیا ہے لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لانا ہے لوگوں کے ملک کے اوپر قبضہ کرنا نہیں ہے لوگوں کی جائیداد کے اوپر قبضہ کرنا نہیں ہے اور آخری فائدہ جبکہ اور بھی بہت سے فائدے ہیں لیکن میں چھوڑ دے رہا ہوں خواب کی ایک حقیقت ہے خواب ایک حقیقت ہے اور سب سے سچا خواب اس کا ہوتا ہے جو جتنا سچا رہ کرتا ہے خاطر آخری زمانے میں جیسے آج کل ہے مومن کا خواب جھوٹا ہوگا ہی نہیں خاصو جو جتنا سچا جتنا پرہیزگار ہوگا اس کا خواب سچا ہوگا اور کبھی کبھار جیسا کہ ہم نے کہا کافر کا خواب ہی جیسے کہتے صفیہ نے خواب دیکھا تھا نا کہ یہ صرف سے چاند نکلا اور آ کر کے میری گود میں کافی شوہر نے کیا تعبیر کی تھی کی تو خواب دیکھ رہی ہے نا اس نے خواب دیکھا کی سات موٹی گائیں ہیں انہیں سات دبلی گائیں کھا جا رہی ہیں سمندر خشک ہوتا ہے سات بالیاں تر ہیں اور سات سوکھی ہوئی ہیں ہوا آتی ہے سوکھی بالیاں تر بالوں سے ملتی ہیں تو وہ خشک ہو جاتی وہ سچا خواب ہوا کہ نہیں ہوا ہوا تو خواب کی ایک حقیقت ہے آج کے سائنسداں اور ڈاکٹر لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے یہ بات غلط ہے بالکل ان کا کہنا جھوٹ ہے یہ ایسی چیز ہے جس تک ابھی تک سائنس اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی نہیں پہنچ سکی ہے لیکن ایک دن آئے گا کہ اس کو بھی وہ مانے گی ساتھیوں یہ چند باتیں تھیں جو غدے خیبر سے متعلق آپ کے سامنے رکھی گئیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سیرت کی محبت ڈال دے اور ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے صبح نقل ممدکھ اشد اللہ الہ اللہ و فرق الیک